أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هم في شك يلعبون فارتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبتش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي يَعْتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٌ وَإِنِّي عُصْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَعْتَزِلُونَ فَدَعَى رَبَّهُ أَنَّ هَا قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِبْ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَىٰ قَوْمًا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعِيمٍ كَانُوا فِيهَا فَٰكِهِينَ كَذَٰلِكَ وَأَرْثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ مقصد سورہ دخان کا شرک ف دعا کی نفی کے پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں حوامیم سبعہ یہ سات صورتیں یہ ایک ہی مقصد پر چل رہی ہیں جو اصل مقصد ہے وہ سورہ حامی مومن میں ذکر کیا گیا تھا فد اللّہ مخلثین علیہ الدین کے صرف اللہ ہی کو پکارو اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں یہ دعویٰ بار بار ذکر کیا گیا تھا حوامیم کی دیگر صورتوں میں اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں چار اعتراضات ذکر کیے گئے سورہ حامیم شورہ میں مزید تین اعتراضات ذکر کیے گئے پر حامیم ظخرف میں مرکزی شبہ وہ ذکر کیا گیا کہ انہیں اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اس کا جواب آیت نمبر 86 میں دیا گیا ولا یملک الدین دورون مندونِ شفا اور چھ چھوٹے شبہات جو اسی مرکزی شبے سے متعلق تھے تو وہ بھی ذکر کیے گئے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ شرک پر راضی ہے یہ اللہ کی مرضی ہے اور ہم اپنے آبا اجداد کے تابع ہیں اور یہ قرآن جادو ہے بڑی شخصیت پر کیوں نازل نہیں ہوا فرشتہ کیوں نہیں آیا سورہ حامیم دخان میں نواں شبہ ہے کہ شاید کہ سن لے اور ہو سکتا ہے کہ سن لے تو اس کا جواب آیت نمبر چھ میں دیا گیا ہے ان نحو السمیع اسمی بے شک یہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے وہ جو یقینی ذات ہے کہ جو سب کچھ سننے والا ہے اور وہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے تو اس ذات کو چھوڑ کر صرف شک کی بنیاد پہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سنے اور ہو سکتا ہے کہ انہیں پتہ ہو تو عقیدہ ان چیزوں پر نہیں چلتا صورت میں تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی کے نمونے اور حوامیم میں یہ قرآن مجید کی عظمت یہ بیان کی گئی ہے ہر صورت کے آغاز میں اس صورت کے آغاز میں بھی یہ قرآن کی عظمت بیان کی گئی کہ اس قرآن کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا ہے خیر اور برکت والی رات ہے اور جس چیز کا تعلق وہ قرآن کے ساتھ آیا ہے تو اس چیز میں اللہ نے خیر اور برکت ڈالی ہے یہ آج ہم پوری امت مسلمہ سے یہ برکت کیوں اٹھی ہے کیوں بے برکت ہو چکی ہے اس کی بنیادی وجہ برکت کی کتاب کو چھوڑ دینا ہے اور برکت کی کتاب سے لا تعلق ہونا ہے جب تک مسلمان اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنائیں گے یوں ہی ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے اسلام کی ابتدائی تاریخ وہ دیکھی جائے تو صحابہ کرام کے ساتھ ان کے پاس قرآن ہے اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں اور اصل چیز جو اصل متن ہے تو وہ قرآن ہے اسی قرآن کو اور اسی ٹیکسٹ بک کو جو اسلام نے مقرر کیا ہے اگر اسی کو صحیح معنوں میں فالو کیا جائے اور اسی کو صحیح معنوں میں مسلمان تھامیں تو مسلمان دوبارہ اسی بلندی اور اسی عروج کی طرف وہ جا سکتے ہیں تو قرآن کی عظمت یہ بیان کی گئی انا کنّا مرسلین بے شک ہم ہیں بھیجنے والے پیغمبر یہ اللہ ہی بھیجتے ہیں انذار بھی انہی پیغمبروں کے ذریعے اللہ دیتا ہے رحمت مربک یہ قرآن بھیجنا یہ پیغمبروں کا بھیجنا یہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے اور اللہ کی جانب سے مہروبانی ہے بل ہم فی شک کی یہ بل آتا ہے اضراب کے لیے یہ آیت نمبر ساتھ میں ذکر کیا گیا ان کن تم کہ اگر ہو تم یقین کرنے والے تو قرآن کا یہ منکر اور توحید کا یہ منکر یہ یقین تو کرتا نہیں ہے قرآن پر ایمان نہیں لاتا توحید کو مانتا نہیں ہے بل فی شک کی یہ بلکہ ہیں یہ شک میں من اس قرآن سے ہیں یہ شک میں اس توحید سے یہ کھیل کود کرنے والے آبس کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں قرآن سے بھی شک میں ہیں توحید سے بھی شک میں ہیں اللہ کے پیغمبر سے بھی شک میں ہیں تو یہ ان کا حال ہے بلہم فی شک کی یہ بلکہ ہیں یہ شک میں یہ کھیل کود کرنے والے یہ ابسائت میں فرتکب یومتا سما و دخان مبین یہ ابسائت میں تخویف دی جاتی ہے اور رسائت میں تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی دونوں اقوال یہ موجود ہیں اور دونوں صحابہ کرام سے منقول ہیں فرتقب پس آپ انتظار کریں اے پیغمبر اے مخاطب یومتا سما و بےدخان مبین اس دن کا انتظار کریں یہ جی کہ آئے گا آسمان بے مبین واضح دویں کے ساتھ دخان صورت کا نام بھی ہے واضح دئیں کے ساتھ یہ آئے گا یکن یکشن يغشن... سا وہ ڈھانپ دے گا سارے لوگوں کو یک شنا سا وہ ڈھانپ دے گا لوگوں کو اور وہ چھا جائے گا لوگوں پر اور لوگ کہیں گے ہا دا عذاب العلیم یہ کا عذاب ہے اور وہ گڑگڑائیں گے اور اللہ سے دعا اور فریاد کریں گے جیسے کہ گزشتہ صورت میں فرعونیوں کے حوالے سے بھی گزرا کہ جب بھی ان پر یہ کوئی عذاب جو موسا کا مجزہ ہوتا تھا جب بھی یہ ان پر یہ آتا تو آتے موسا کے پاس اور کہتے فرعونی کہ ہم ہمارے لیے اللہ سے یا الساہر اہ لنا کہ اے موسا ہمارے لیے دعا کریں کہ اس عذاب کو اللہ ہم سے ہٹا دے اور ہم ایمان لے آئیں گے تو یہاں پر بھی رب نق شف ان کہ اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے اس عذاب کو اگر تو دور کرے گا ہم سے اس عذاب کو ان مومنون بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے تو عذاب آنے کے بعد قرآن کہتا ہے انا لہوم ذکرا تو پھر کہاں سے ہوگی ان کے لیے از ذکرہ، نصیحت حاصل کرنا یعنی عذاب آنے کے بعد جب اب تک جب انہیں موقع دیا گیا تھا تو عذاب آنے کے بعد یہ لوگ یہ کہاں نصیحت حاصل کرنے والے ہیں اور یہ کہاں عبرت حاصل کرنے والے ہیں یہ ان لہم الذکرہ کہاں ہے ان کے لیے از ذکرہ، نصیحت حاصل کرنا وقد جا اہم رسول مبین اور تحقیق آیا تھا ان کے پاس رسول مبین بیان کرنے والا جنہوں نے کھول کر ساری چیزیں وہ بیان کی تھیں اور قرآن کی صفت بھی مبین ذکر کی گئی ابتداء میں سمتولوان ہو اور پھر پیٹ پھیری انہوں نے طول ماضی کا سیکھا ہے اور پھر پیٹ پھیری انہوں نے پیغمبر کے آنے کے بعد قرآن کے آنے کے بعد پھر انہوں نے اعراض کیا اور پیٹ پھیری انہوں نے آن ہو اس پیغمبر سے وکالو اور انہوں نے کہا کہ, معلمن کہ اسے سکھایا گیا ہے جس طرح دیگر جگہوں پہ پیغمبر کے منکرین وہ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ افطرا ہو کہ اس قرآن کو اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑا ہے اور اسے کسی اور نے تعلیم دی ہے جگہ جگہ یہ بات یہ گزر چکی وکالو اور معلم اس میں مفعول کا سیگا ہے معلم یہ سکھایا گیا ہے کسی اور نے اسے سکھایا ہے مجنون اور یہ پاگل ہے نعوذ اللہ یہ ان کا شفا بے قلیل بے شک ہم دور کرنے والے ہیں یہ عذاب قلیلً تھوڑی دیر کے لیے قلیلً یعنی وقتا قلیلا زمنا قلیلا تھوڑے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے وقت کے لیے ہم اس عذاب کو دور کرنے والے ہیں تو کیا یہ لوگ عذاب دور ہوتے ہی کیا یہ لوگ یہ اپنے اس عہد و پیمان پر برقرار رہیں گے کہ ان مومنون بلکہ ان کی فطرت میں ہی سرکشی کرنا ہے انکم عائدون اور بے شک تم دوبارہ لوٹنے والے ہو اپنی اسی عادت کی طرف دوبارہ شرک کی طرف تم لوٹنے والے ہو اور یہ آج ہم سے کون بہتر جان سکتا ہے ہم لوگوں کی فطرت میں اللہ کی بغاوت یہ اتنی سرایت کر چکی ہے کہ یہ آئے دن ہم پر یہ آزاب یہ آتے رہتے ہیں یہ تمبیحات اللہ کی جانب سے یہ آتی رہتی ہیں جو ہمارے لیے بڑی کھلی تمبیحات ہیں جس وقت آتا ہے اسی وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اگلے ہی لمحے دوبارہ لوٹ آتے ہیں وہی فرونیوں والا حال ہے اور وہی مشرقین مکہ والا حال ہے یہ جو آیات ہیں اس کے بارے میں دو اقوال مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں جی اس کے بارے میں دو اقوال یہ مفسرین ذکر کرتے ہیں ایک قول یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جی ایک رائے عبداللہ ابن مسعود کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مشرقین مکہ یہ ان پر یہ دخان یہ داں یہ آ چکا ہے اور ان پر اللہ کے پیغمبر کی بد دعا کی وجہ سے یہ قاہت پڑ چکا ہے اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ دعا کریں ابو سفیان نے رسول اللہ کو رشتے داری جی رشتداری داری اور ناتے کا واسطہ دیا تھا کہ اے اللہ کے پیغمبر یہ آپ اللہ سے دعا کریں اور ایمان لانے کا انہوں نے وعدہ کیا پھر وہ جب قحط سالی ان سے دور ہوئی بارشیں ہوئی تو ان کی جان میں وہ جان آئی لیکن پھر بھی وہ اپنے وعدے پر وہ قائم نہ رہ سکے اور انہوں نے اپنے وعدے کو وہ توڑ دیا اور پھر آگے یومنب تشول بت شتل القبرا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ قول یہ اس لیے ہے کہ ان آیات میں یہ آتا ہے کہ ان ناکاش فلاضا بلیلاً بے شک ہم دور کرنے والے ہیں اس عذاب کو تھوڑے وقت کے لیے تو اس سے مراد قیامت اس لیے نہیں ہے کہ قیامت میں تو پھر عذاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور پھر دوبارہ لوگ جو ہیں وہ لوٹیں گے تو نہیں حالانکہ ان آیات میں ان نا کا شف الآذا بلیل ان تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ والوں پر یہ دخان مبین یہ واضح دعا یہ آیا ہے جب ان پر قحد سالی آئی تھی اور ہوا میں انہیں دھواں سا نظر کیونکہ قہد جب پڑتی ہے تو ہوا میں لوگوں کو بھوک اور افلاس کی وجہ سے دعا ہی دعائیں یہ نظر آتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یومنب تش البدشت القبرا ان نامنطمون اس بدشہ قبرہ سے مراد بدر میں جب وہ بعض نہیں آئے تو پھر بدر میں وہ قتل کر دیے گئے اور بدر میں ان سے انتقام لے لیا گیا یہ آیت میں دوسری رائے یہ عبداللہ اب نے عباس کی ہے اور دیگر صحابہ کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دخان مبین سے مراد یہ قیامت کی علامت ہے علامات قیامت میں سے ہے اور یہ قیامت کے بالکل یہ قریب میں ظاہر ہوگی قریب میں یہ ظاہر ہوگی اور جب یہ دعا یہ آسمان سے یہ پوری فضا کو بھر دے گا اور یہ دعا جب یہ آئے گا تو جو مومن ہیں اور مسلمان ہیں تو اس سے انہیں صرف زکام کی کیفیت پیدا ہوگی جب کہ کافر یہ جی ان کی ان مساموں کو جو ان کے بدن میں ہیں تو ان مساموں کو یہ پھاڑ ڈالے گا اور یہ چیر دے گا اور مسلمانوں کو صرف اس سے زکام کی سی کیفیت وہ ان کے لیے پیدا ہوگی یعنی بالکل جیسے ایک ایٹمی دماکہ ہوتا ہے اور پھر اس کے جو ذرات ہوتے ہیں تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے تو بالکل ایسی ایک کیفیت یہ صرف سمجھانے کے لیے ایسی ہی ایک کیفیت جو ہے تو یہ نمودار ہوگی یہ تو آیت میں یہ دو اقوال یہ ذکر کرتے ہیں جی امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں پہ دخان عبداللہ ابن مسود کی رائے کے مطابق قد مذا یہ گزر چکی ہے اور یہ آ چکا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ فہوا خاصم بال بن مین اہل مکہ یہ مشرقین کے ساتھ یہ پھر ان کے لیے تخویف دنیاوی ہوگا اور مشرقین پر یہ دخان مبین یہ واضح دعا اور یہ عذاب یہ آ چکا ہے اور دوسرا قول وہ ذکر کرتے ہیں و ان کا نَ مین اشرات صاح فہوََ اور اگر یہ علامات قیامت میں سے ہو تو پھر یہ عام ہے اور یہ،, یہ آئے گی اور صحیح مسلم میں یہ جو دوسرا قول ہے ابن عباس کا اور دیگر صحابہ کا تو صحیح مسلم میں ایک صحابی ہے حضرت حضیفہ ابن اسید الغفاری تو یہ ان سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ تشریف لائے اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے قیامت کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے یہ دس بڑی بڑی علامات یہ رونما نہ ہو جائیں تو اللہ کے پیغمبر نے ان میں ادخان یہ ذکر کیا ہے کہ ایک دئے کا اٹھنا ہے اور دئے کا یہ چھا جانا ہے پوری دنیا میں اسی طرح دجال ہے اور دعبۃ الارض ہے جس کا ذکر سورہ نمل میں ہوا تھا وہ طلوع شمس میں اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول یاجوج ماجوج معجوج اور اسی طرح لوگوں کا زمین میں دھنس جانا یہ مشرق میں بھی ہوگا مغرب میں بھی ہوگا اور جزیرت العرب میں بھی ہوگا اور اسی طرح دیگر علامات بھی ہیں یمن سے ایک آگ جو ہے وہ نکلے گی تو یہ دس علامات اللہ کے پیغمبر نے ذکر کی ہیں اور انہی میں سے ایک دخان کا ذکر کیا ہے تو مفسرین یہی دو اقوال یہ ذکر کرتے ہیں تو تخویف دنیاوی بھی ہے اور اس میں تخویف اخروی بھی ہے فرتقب تو پساب انتظار کرے پیغمبر اس دن کا کہ آ جائے گا اسمان بےدخان مبین واضح دئیں کے ساتھ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ دونوں میں فرق ہے کہ قرآن میں جو دخان مبین ہے حدیث میں صرف دخان آیا ہے وہاں پہ اس کی صفت مبین نہیں آئی تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو بےدخان مبین ہے تو یہ وہ تخویف دنیاوی جو ابن مسعود کی رائے ہے اور جو حدیث میں ہے تو وہ علامات قیامت میں سے ہے لیکن دونوں آیات میں جمع ہو سکتی ہیں اس میں کوئی نہیں تخویف دنیاوی بھی, بھی ہے اور تخویف اخروی بھی, بھی ہے یومتا سما و بےدخان مبین کہ جب آئے گا آسمان بدخان مبین واضح دوئیں کے ساتھ اور یہ بھی اس صورت کے امتیازات میں سے ہے جو ہم نے ذکر نہیں کیا تھا کہ اس صورت میں اور صورت کا نام بھی دخان دخان ہے یعنی اس میں علامات قیامت میں سے جو صحیح مسلم کی روایت میں یہ علامت یہ آئی ہے تو اس صورت میں وہ علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت وہ بھی ذکر کی گئی ہے یگشنا سا کہ جو چھا جائے گا سارے لوگوں پر اور لوگ کہیں گے آدھ ہاد آزاب یہ دردناک عذاب ہے اور یہ دردناک سزا ہے اور کہیں گے رب بنک شفان العذاب اب یہ دوسرے معنی کے حوالے سے ہم آیات کا معنی یہ کر رہے ہیں پہلے معنی میں تو ہم نے یومنب تشلب شت القبرہ اس سے مراد بدر لیا ہے اب یہ دوسرا معنی جب تخویف اخربی ہوگا اور علامات قیامت میں سے ہوگا تو یہ آیات کا معنی اب اس معنی کے مطابق ہے رب شفعن شفان لاذاب اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے اس عذاب کو اور اگر تو ہم سے اس عذاب کو دور کرے گا ان نامومنون تو بے شک ہم ہیں ایمان لانے والے تو اللہ فرماتے ہیں انا لہم الذکرہ تو کہاں ہوگی ان کے لیے الذکرہ نصیحت حاصل کرنا یعنی پھر اس کے بعد جب اب تک انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی تو اب اس کے بعد یہ لوگ کیا نصیحت حاصل کریں گے وقت جا رسول مبین اور تحقیق آیا تھا ان کے پاس رسول بیان کرنے والا کھول کر بیان کرنے والا وضاحت کرنے والا تم متول ہو اور پھر انہوں نے پیٹ پھیری آن ہو اس پیغمبر سے وقالو اور انہوں نے کہا معلم مجنون کہ یہ پیغمبر یہ تو تعلیم دیا گیا ہے اور اسے تو سکھایا گیا ہے یعنی یہ اللہ کی کتاب نہیں بلکہ اس پیغمبر نے جیسے آج مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جب شام تجارت کے لیے گئے تھے اور انہوں نے کئی مرتبہ شام کا سفر کیا ہے تو وہاں پہ فلاں راہب سے انہوں نے سیکھا ہے اور فلاں یہودی سے سیکھا ہے اور فلاں عیسائی سے سیکھا ہے اور قرآن کو مشکوک بناتے ہیں وکالہ اور انہوں نے کہا کہ یہ سکھایا ہوا ہے یعنی اسے کسی اور نے سکھایا ہے اور یہ وہی الہی نہیں ہے مجنون اور پاگل ہے رسول نہیں ہے جو سے یہ دعویٰ کرتا ہے اور جگہ جگہ اللہ کے پیغمبر پر جو مجنون اور یہ فتوے قرآن نے جگہ جگہ یہ ذکر کیے ہیں سورہ حجر آیت نمبر 6 میں ذکر کیا گیا تھا اسی طرح معلم سورہ نحل آیت نمبر ایک سو تین میں کہ انما المہ بشر اسے کسی اور نے سکھایا ہے اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر چار میں گزرا تھا انہاد اللہ افق و نفتراہ و آنُو علیہ قوم آخرون اسے ایک اور قوم نے سکھایا ہے معلم اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر ستر, ستر میں گزرا تھا نہ بھی جنہ یہ پیغمبر اس پر پاگل پن ہے اور قلم آیت نمبر اکاون میں بھی آ جائے گا یقول مجنون کہ یہ پیغمبر یہ پاگل ہے وَقَالُوا معلم مجنون اور انہوں نے کہا معلم کہ سکھایا ہوا ہے مجنون اور یہ پاگل ہے ان نا کاش پلادا بلیلن یہ دعا یہ قیامت سے تھوڑا سا قبل یہ ظاہر ہوگا اور پھر تھوڑے وقت کے لیے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ دعا یہ دور کر دیا جائے گا اور یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بس تابکاری ہے یا اسی طرح یہ روٹین کی چیزیں ہیں اور یہ کائنات میں یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے جیسے آج لوگوں کے یہی اعتقادات اور یہی نظریات ہیں بے شک ہم دور کرنے والے ہیں اس آذاب کو کلیلن تھوڑی دیر کے لیے ان نقم اور بے شک ہو تم دوبارہ اس کی طرف لوٹنے والے اس سرکشی کی طرف دوبارہ لوٹنے والے ہو اور تم لوگ باز نہیں آتے یوما نب تش البد اب اس دوسرے معنی پر بدشہ قبرا سے مراد وقوع قیامت یاد کرو وہ بتش پکڑ کو کہتے ہیں کہ ہم پکڑیں گے اس بڑی پکڑ کے ساتھ بروز قیامت ان منتقمون اور بے شک ہم ہیں انتقام لینے والے بدلہ لینے والے ولاقد نا قبل ہم عوامی میں تمام صورتوں میں حضرت موسا کا واقعہ اور بنی اسرائیل فرعون ان کا ذکر یہ ہر صورت میں آیا ہے گزشتہ آیت میں ذکر کیا گیا ان نامنتقیمون بے شک ہم ہیں بدلہ لینے والے تو اب ان آیات میں انتقام کا وہ نمونہ وہ ذکر کیا جاتا ہے اور ان آیات میں تخویف دنیاوی پر بھی یہ مثال ہے لن قبل قوم فراؤ اور تحقیق ہم نے آزمائش کی تھی قبل ہم نے آزمائش کی تھی قوم فراؤ فرعون کی قوم کا و اہم رسول کریم اور آیا تھا ان کے پاس پیغمبر کریم عزت والا معزز گزشتہ صورت میں بعض روابط ہم آیات میں ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں گے گزشتہ صورت میں فرعون نے کہا تھا فرعون نے کہا تھا کہ ہوا مہین یہ موسا جو ہے تو یہ مہین یہ کمزور ہے اور یہ زلیل ہے یہ ذلیل ہے یہ آیت نمبر باون میں تو اس صورت میں قرآن کہتا ہے کہ وہ مہین نہیں تھا بلکہ وجا اہم رسول ان کریم یہ پیغمبر یہ معزز ہے اور یہ عزت والا ہے تو جب موسا آئے تو انہوں نے کہا اندو الیہ عباد اللہ کہ چھوڑ دو میرے لیے عباد اللہ اللہ کے بندے اے ظالموں تم لوگوں نے انہیں غلام بنایا ہے میرے لیے چھوڑ دو میری اس قوم کو میرے لیے چھوڑ دو تاکہ میں انہیں اللہ کی کتاب بیان کر سکوں اور میں ان کی تربیت کر سکوں یہ انعدو علیہ عباد اللہ اسی لیے دیگر جگہوں پر یہ جو آتا ہے اور وہاں پہ ہم مانا کرتے ہیں دیگر جگہوں پر جیسے سورہ شعراء میں گزرا تھا کہ فارس المعانہ بنی اسرائیل سورہ توحا میں بھی گزرا تھا تو وہاں پہ بعض لوگ کہ چھوڑ دو میرے ساتھ بنی اسرائیل تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جانے دو یہاں سے کہاں پہ جائیں گے اسی لیے ہم مانا کرتے ہیں وہاں پہ اور جیسے یہاں پہ اس آیت میں بھی قرآن کہتا ہے کہ ادو الی عباد اللہ اب یہاں پہ وہ ارسل والی بات وہ نہیں کی جا رہی کہ حوالے کرو اور چھوڑ دو میرے لیے اللہ کے بندے یعنی تم نے انہیں بگار میں مبتلا کیا ہے اور انہیں غلام بنایا ہے وہ اللہ کی دین کے لیے فارغ نہیں ہیں میرے لیے چھوڑ دو تاکہ میں انہیں اللہ کی اللہ کا دین جو ہے یہ بیان کروں جیسے تابین امام مجاہد وہ بھی یہ معنی کرتے ہیں اسی طرح امام مقاتل وہ بھی یہی معنی کرتے ہیں یعنی خل صبیل ہم فعن ہم احرار والا تستہ یہ آزاد لوگ ہیں اور انہیں غلامی سے آزاد کرو جیسے آج اور یہ ہمیشہ ظالم بادشاہوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دنیا کے کاموں میں طرح طرح کے ٹیکسز اور طرح طرح کی یہ مصیبتیں ان پر ہر وقت ان پر حاوی کی ہوتی ہیں اور ان پر بار اور بوجھ لادہ ہوتا ہے تاکہ لوگ ان سے اقتدار چھین نہ سکیں اور تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور یہ وہی فرعونی سیاست ہے ان ادو الی عباد اللہ کہ چھوڑ دو میرے لیے اللہ کے بندے انی لکم رسول مبین اور بے شک میں ہوں تمہارے لیے رسول اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر امین امانت دار یہ اپنی سند وہ بیان کر رہا ہے وہ اللہ تعال ہی اور یہ کہ تکبر نہ کرو اللہ اللہ پر گھمنڈ نہ کرو اپنے آپ کو بڑا نہ جانو انی آتی بسلطان مبین اور بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس واضح دلیل کے ساتھ واضح دلائل کے ساتھ آیا ہوں اور وہ نو موجزات دو میں سے واضح عصا اور ید بیضا اور دیگر معجزات وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں وہ انط بے ربی و رب ان ترجمون جب اس نے فرعون سے یہ کہا تو فرعون نے کہا اچھا تم میری بات نہیں مانتے میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا تو حضرت موسا نے کہا وہ ربی ورب ان انترجمون اور بے شک میں نے پنا لی ہے اپنے رب کی ورب کم اور تمہارے رب کی ان ترجمون اس بات سے کہ تم لوگ مجھے سنسار کرو میں اپنے رب کی پناہ میں آیا ہوں وہ علم تو اور اگر تم لوگ میری بات کی تصدیق نہیں کرتے ایمان کے سلے میں لام آ جائے مانا تصدیق اور اگر تم لوگ میری بات کی تصدیق نہیں کرتے فات تو میری بےزتی سے الگ ہو جاؤ یعنی اگر ایمان نہیں بھی لاتے تو میری بےزتی اس سے اس سے تو الگ رہو اور کم از کم میری بےزتی تو نہ کرو فاتون اور اگر تم لوگ میری بات کی تصدیق نہیں کرتے فعت تو میری بےزتی سے الگ ہو جاؤ یعنی چھوڑ دو لوگ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں لوگ اگر تمہارے پیچھے چلتے ہیں تو تمہارے پیچھے چلیں گے اور لوگ اگر میرے پیچھے آنا چاہیں تو میرے پیچھے چلیں گے لیکن دنیا پرست اور باطل پرستوں کو کہاں یہ بات ہزم ہوتی ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے خلاف یہ بغاوت ہے اور اسے تو چونکہ وہ باطل پر ہوتا ہے اور اسے اپنی باطل کا اندازہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے اپنے اقتدار کے جانے کا خوف ہوتا ہے فاعتزلون تو میری بےزتی سے الگ ہو جاؤ نہیں مانتے لیکن خلاف تو نہ کرو جی اب اگلی آیت میں حضرت موسا کی بد دعا ہے لیکن یہ فا تفریح ہے ما قبل پہ نے درمیان میں ایک مدت گزری حضرت موسا علیہ السلام ان میں حق کا بیان کرتے رہے اور وہ لوگوں کے سامنے دلائل یہ بیان کرتے رہے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور جو بھی حضرت موسا سے ہو سکا وہ انہوں نے کیا لیکن بالآخر جب انہوں نے نہیں مانا تو سورہ یونس آیت نمبر 88 میں گزرا تھا کہ پھر ان انہوں نے آخر میں بددعا کی ہے سورہ یونس آیت نمبر 88 وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَونَ وَمَلَأَهُ زِينَتًا وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا کہ اے اللہ تُو نے فرعونیوں کو دنیا کا مال و مطا دیا ہے رَبَّنَا لِيُذِلُّ عَن سَبِيلِكَ وشدہ تو اے اللہ ان کے اموال ہلاک کر ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ ایمان لا نہ سکیں اور یہ تیرے عذاب سے دوچار ہوں تو موسا علیہ السلام یہ ان پر بد دعا کر رہے ہیں فدا رب بہو انہا قوم مجرمون تو حضرت موسا علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو تو بدعا کی حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ انہا اولائے کے بے شک یہ ایسی قوم ہے مجرمون مجرم جرم کرنے والے یعنی اس مجرمون سے ہی ان کی وہ تمام برائیاں وہ اسی ایک لفظ میں یہ آ جاتی ہیں یا اللہ یہ مجرم لوگ ہیں اور یہ دی ان کی صفت اور ان کی طبیعت اور فطرت جو ہے وہ جرم کرنے والی ہے انہا قوم مجرمون کہ یہ ایسی قوم ہے جرم کرنے والے جیسے سورہ آراف میں بھی گزرا تھا وکان و قوم مجرمین ایک میں تو اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام سے کہا کہ فاصر بے عبادی لئی لن تو پس آپ لے چلیں بے عبادی میرے بندوں کو لیلن رات میں عرابی اصل میں رات کے سفر کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ آگے لئی قرآن نے ذکر کیا ہے تو اسری میں ہم نے تجرید کر دی تجرید یعنی اس میں سے ہم نے صرف وہ لے جانے والا جو معنی ہے تو وہ ہم نے نکالا رات والا معنی وہ ہم نے نکال دیا کیونکہ آگے لیلن وہ قرآن نے خود ذکر کیا ہے فاصر بے عبادی تو پس آپ لے چلے میرے بندوں کو ان نقم تبعاؤن بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا یعنی فرعون اور اس کا لشکر وہ بھی تمہارے پیچھے وہ آئے گا پہلے سے اللہ نے خبر دے دی حضرت موسا علیہ السلام اور یہ تفصیلی واقعہ یہ سورہ ش میں وہ گزر چکا ہے کہ جب دریا کے کنارے اور سمندر کے کنارے بحر قلزم اس کے کنارے وہ پہنچے یہ آج جو نہر شویز یہ تمام یہ سمندر ہے اور یہ باہر کلزم تو حضرت موسٰ علیہ السلام کیونکہ مصر کا جو سیرائے سینا ہے تو یہ ایشیا میں واقع آج بھی اگر آپ نقشے پر دیکھیں باقی مصر یہ یورپ میں یہ افریقہ میں ہے لیکن درمیان میں یہ جو نہر شویز سویز سویس کے نال اور یہ تمام تو یہ سمندر کا یہ حصہ اور اس سے اس جانب یہ کوہ یہ صحرائے سینا ہے اور یہ علاقہ مصر کا یہ بریازم ایشیا میں واقع ہے تو حضرت السلام جب یہاں پہ پہنچے تو بنی اسرائیل نے کہا جس طرح سورہ شرا میں گزرا تھا کہ موسا ہم تو ان لمدرکون ہم تو گھیر لیے گئے تو انہوں نے کہا ایسا نہیں بلکہ میرا رب مجھے آسا رب بھی سوا السبیل میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا اور اللہ نے کہا کہ وہ اور سمندر کو دریا کو اپنی آسا کے ذریعے مارو اور اس میں راستے جو ہے تو وہ بن جائیں گے اور حضرت موسا نے بنی اسرائیل کے ساتھ جب اس سمندر کو اور پانی کو انہوں نے عبور کیا تو اب اس جانب جیسے ہی وہ وہاں پہ دوسرے کنارے پہ وہ پہنچے قدرت موسا علیہ السلام دوبارہ اب لاٹھی مارنے والے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا البحر اور چھوڑ دے سمندر کو رہن رہون رہون تھما ہوا اپنے حال پہ یعنی یہ سمندر اس کے یہ دونوں جانب یہ جو کھڑے ہیں اور یہ تم لوگوں کے لیے خشک راستے یہ بنائے ہیں تو سمندر کو اسی تھما ہوا اپنی حالت پہ چھوڑ دو اور فرعون کو اپنے لاؤ لشکر سمیت اس خشکی کے راستوں پر آنے دو دول بہرا رہوا، اور چھوڑ دے سمندر کو رہون تھما ہوا اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا اسی طرح اپنے حال پہ ان جندم مغرقن اور بے شک وہ ہیں ایک لشکر مغرکون غر کئے گئے سمندر میں غر کیے گئے ڈبائے گئے ان جند مغرقون اور بے شک وہ ایک لشکر ہے مغرقون سمندر میں غر کیے گئے کم ترکوم من جنات اور وہ ہلاک ہو گئے اور وہ تباہ اور برباد وہ ہو گئے سورہ شعرا آیت نمبر 63 تا 66 میں یہ ذکر کیا گیا تھا یہ جی کم ترکو من جنات ویون یہ جی کتنے چھوڑے انہوں نے ان فرعونیوں نے جنات باغات ویون اور چشمے و ضروعین اور کھیتیاں و مقام کریم اور وہ عمدہ جگیں کریم عزت والی جگہیں وہ عمدہ جگہیں ونعمت ونعمت اور وہ عیش و عشرت والی زندگی نعمت نون کے فتح کے ساتھ عیش و عشرت والی زندگی یہاں پہ یہ مراد ہے ایک ہے نعمہ نعمہ نون کے کسرے کے ساتھ یہ تمام نعمتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ناماں یہ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور یہاں پہ نعمہ سے مراد ٹیب العیش یعنی خوشحال زندگی وساطہ و لذادۃ الحیات دنیا کی لذت اور دنیا کی کشادگی یہ مراد ہے ون اور وہ خوشحال زندگی اور وہ جو مس زندگی تھی قانفی اہ اور وہ جو خوشحال زندگی تھی قانوفی افاکہین تھے وہ اس میں لذتیں حاصل کرنے والے کزالک الامر و خبر ہے مبتدا محضوف کی الامر و اور بات بھی اسی طرح ہے کہ جو ہمارے پیغمبروں کی اور ہماری مخالفت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں تو ان مجرموں کا یہی انجام ہوتا ہے وہ اورسنا ہے قومن آخرین اور ہم نے وارث بنایا کہ ان نعمتوں کا قومن آخرین دوسرے لوگوں کو سورہ شعرا میں گزرا تھا آیت نمبر انسٹھ میں وہاں پہ قومً آخرین کی جگہ وہ اورسنا بنی اسرائیل اور ہم نے وارث بنایا ان نعمتوں کا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو تو پھر مورخین کے درمیان اس بات پر یہ ایک اختلاف پایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل یہ تو جب یہاں پہ آئے سیرائے سینا میں تو یہ لوگ تو پھر وہاں پہ مصر نہیں جا چکے تو ایک جواب تو یہ کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کا وارث بنایا بنی اسرائیل کو یعنی یہ لوگ تو نہیں گئے لیکن پھر بعد میں ان کی اولاد وہ جا چکی ہے اور مفسرین کی علماء کی دوسری رائے وہ یہ ہے کہ قومن آخرین سے مراد دیگر لوگ ہیں کہ جو وہاں پہ آئے اور وہ مصر میں آباد ہوئے فرعونیوں کی جگہ یہ انہیں ملی دونوں اقوال پائے جاتے ہیں وَاُرَثَنَهَا قَوْمًا آخرین اور ہم نے وارث بنایا ان نعمتوں کا قومن آخرین دوسرے لوگوں کو اور یا سور شعرام بنی اسرائیل کو فما بکت علیہم او والاردو پس بس نہیں رویا ان پر آسمان والاردو اور اور نازمین وما کا نظرین اور نہیں تھے وہ مہلت دیے گئے انہیں پھر مہلت وہ نہیں دی گئی فما بکت علیہم او یا تو یہ حقیقت پر حمل ہے کہ اتنے بے وقعت ہو گئے کہ نہ تو ان پر آسمان رویا اور نہ زمین روئی اتنے بے وقعت وہ ہو گئے اور ان کی اتنی حیثیت نہیں تھی یا فما علیہ مسمہ اول اردو اور یا قرآن نے یہ عربوں کی عادت کے مطابق یہ کہا ہے کہ جب کوئی شخص ان میں کوئی بڑی شخصیت وہ ان میں مر جاتی تھی یا کوئی نامی گرامی شخصیت ہوتی تھی تو عرب کہتے تھے کہ اس پر آسمان رویا اور اس پر زمین لیکن یہ فرعونی یہ اتنے بے وقعت تھے کہ ان پر نہ آسمان رویا اور نہ ان پر زمین روئی اور یا بعض کہتے ہیں کہ یہ مضاف کے حذف کے ساتھ ہے یعنی فما بقا علیہم اہل السماء و اہل العردی نہ تو اس پر آسمان والے روئے فرشتے اور نہ ان پر زمین والے روئے وجہ یہ کہ ظالم تھے اور انہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی تھی فمابکت عالیہ تو نہ رویا ان پر آسمان والاردو اور زمین وما کانو منظرین اور نہیں تھے وہ مہلت دیے گئے بلہم فیشک کی یہ لابون بلکہ ہیں یہ لوگ فیشک کن شک میں من ہو اس قرآن سے یلابون آبس کرنے والے بلہم فی شک کی یل بلکہ ہیں یہ شک میں یلابون آبس کرنے والے کھیل کود کرنے والے فرتق تک پسپ انتظار کریں پیغمبر یوم اس دن کا کہ آ جائے گا آسمان بے دخان واضح دے کے ساتھ یا غشنہ سکے جو ڈھام پہ دے گا لوگوں کو اور یہ کہیں گے ہاں دا عذاب ان علیم یہ دردناک عذاب ہے اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے اس عذاب کو اور بے شک ہمیں ایمان دلانے والے تو کہاں ہوگا ان کے لیے از ذکرہ نصیحت حاصل کرنا وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ مبین اور تحقیق آیا تھا ان کے پاس رسول کھول کر بیان کرنے والا اور پھر انہوں نے پیٹ پیری آنو اس پیغمبر سے اور کہا معلمن یہ سکھایا ہوا ہے کسی غیر کی طرف سے مجنون اور باونلہ ہے مجنون پاگل ہے بے شک ہم دور کرنے والے ہیں اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہٹا بھی دیں ان عائدون اور بے شک یہ ہے پلٹنے والے دوبارہ اپنی سرکشی کی طرف یاد کرو وہ دن کہ جب ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ کے ساتھ اور بے شک ہم ہیں بدلہ لینے والے اور تحقیق ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اور آیا تھا ان کے پاس پیغمبر کریم عزت والا معزز جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ انعدو اللہ عباد اللہ کہ چھوڑ دو اور حوالہ کرو میرے لیے عباد اللہ اللہ کے بندے بے شک ہوں میں تمہارے لیے پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر امانت دار اور یہ کہ تکبر نہ کرو اللہ پر اور بے شک آیا ہوں میں تمہارے پاس واضح دلیل کے ساتھ اور بے شک میں نے پناہ لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم لوگ مجھے سنگسار کرو اور مجھے پتھروں سے مارو اور اگر میری بات کی تصدیق نہیں کرتے تو الگ ہو جاؤ میری بےزتی سے اور الگ ہو جاؤ مجھے تکلیف پہنچانے سے تو بدعا کی موسا علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ بے شک یہ لوگ قوم مجرمون مجرم قوم ہے اور مجرم لوگ ہیں تو لے چلے میرے بندوں کو رات کے کسی حصے میں اور بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا پیچھا کیا جائے گا اور چھوڑ دے سمندر کو رہ کھڑا اپنے حال پہ تھما ہوا اپنے حال پہ انہم جند مغرقون بے شک یہ ہیں جن دن ایک لشکر مغرقون سمندر میں غرق کیے گئے کم ترکم ان جنات ویون اور کتنے چھوڑے انہوں نے باغات ویون اور چشمے و اور کھیتیاں ومقام مقام کریم اور وہ عمدہ جگیں و اور وہ عیش و عشرت والی زندگی کا نفی فاکین کے تھے یہ اس میں لذت حاصل کرنے والے اسی طرح کی بات ہے اور ہم نے مالک بنایا اور ہم نے وارث بنایا ان نعمتوں کا قومن آخرین دوسرے لوگوں کو تو نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین وما و منظرین اور نہیں تھے وہ مہلت دیے گئے وآخر دعوانا ان